اللہ تعالیٰ آپ تمام بھائی خیریت سے ہوں گے وعلیکم السلام کفل مدینہ بھائی آپ تمام بھائی امید ہے خیریت سے ہوں گے کیسے ہیں آپ لوگ طبیعت شریف کیسی ہے آپ سب کی کفل مدینہ بھائی آپ کیسے ہیں سب بھائی خیر خیریت سے ہیں ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء مدینہ کی آئی ڈی سے فہیم بھائی آپ ہیں آم، اچھا جی اعظم صاحب بھی خیریت سے ہیں ماشاءاللہ الحمدللہ الحمد جی جزاک اللہ جزاک اللہ خیر اِنشاء اللہ تعالی ابھی بیسویں سفارے سے متعلق خلاصہ ہم سماعت فرمائیں گے ان اللہ توجہ سے سماعت فرمائیے الحمد العالمین رب والصلاة والسلام علی سید المرسلین رضیم عصم اللہ وسلام یارحب یا حبیب اللہ السلط و یا نبی اللہ علیہ وصحب یا نور اللہ اللهم صل على سجدنا و مولانا محمد مہدین الجود والقرم وآلہ و بارک وسلم صلاط و سلام علیک یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا مکی یا مدنی یا عربی یا حبیبی یا طبیبی یا رسول اللہ صل اللہ تعالی علیہ وسلم بیس میں سفارے میں سورہ ایک قصص مکمل ہے اور سورہ انقبوت شریف کا ایک حصہ ہے اور سورہ ان پھر اکیسویں سپارے میں مکمل ہوتی ہے تو سورہ قصص شریف مکمل بیسویں سپارے میں ہے اور پھر سورہ ان کا آغاز بھی بیسویں سپارے میں ہی ہوتا ہے چنانچہ سورہ قصص شریف کے بارے میں چند باتیں عز کر دیتا ہوں کہ اس صورت کا نام القصص اس لیے رکھا گیا کہ اس صورت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عجیب و غریب قصہ بیان کیا ہے ان کی ولادت سے لے کر ان کے رسول بنانے تک کے قصص اور واقعات نہائے تفصیل سے بیان کیے گئے ہیں جو تینتالیس آیتوں پر محیط ہیں جن سے واضح ہوتا ہے کہ اللہ تعالی مومنوں پر کس طرح لطف و کرم فرماتا ہے اور کفار اور منکرین کو کس طرح ذلیل اور رسوا کرتا ہے نیز اس صورت میں کی قوم کے ایک شخص قارون کا بھی قصہ بیان کیا گیا ہے جو مال و دولت کی کثرت کی وجہ سے متقبر اور سرکش ہو گیا تھا اور بلا اس کا انجام برا ہوا چنانچہ آغاز ہم کرتے ہیں سورہ قصص شریف سے یہ مکی صورت ہے اور اس کی ہم پہلی تیرہ آیتیں آپ کے سامنے جو ہیں وہ ابھی تلاوت کریں گے توجہ سے سماعت فرما لیجیے ان کا ترجمہ بھی سماعت فرمائیے پھر ان بارے میں ہم انشاءاللہ چند تفسیری نکات پیش کرتے ہیں میرا پاک پروردگار ارشاد فرما رہا ہے سین مین آیات المبین یہ آیتیں ہیں روشن کتاب کی نت لو کم بالحق لقومی قومی ہم تم پر پڑھیں موسا اور فرعون کی سچی خبر ان لوگوں کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں بے شک فرآون نے زمین میں غلبہ پایا تھا اور اس کے لوگوں کو اپنا تابع بنایا ان میں ایک گروہ کو کمزور دیکھتا ان کے بیٹوں کو زبہا کرتا اور ان کی عورتوں کو زندہ رکھتا بے شک وہ فسادی تھا وَنُرِيدُ أَنَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ تُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ اور ہم چاہتے تھے کہ ان کمزوروں پر احسان فرمائیں اور ان کو پیشوا بنائیں اور ان کے ملک و مال کا انہی کو وارث بنائیں وَنُمَكِّنَ لِهُمْ فِي الْأَرْضِ وَنُوِيَ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُمَّا كَانُوا يَحْذَرُونَ اور فرعون اور حامان اور انہیں زمین میں قبضہ دیں اور فرعون اور حامان اور ان کے لشروں کو وہی دکھا دیں جس کا انہیں ان کی طرف سے خطرہ ہے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 اور نہم کر بے شک ہم اس سے تیری طرح سے رسول بنائیں گے آل فرعون عدو فرعون تو اسے اٹھا لیا فرعون کے گھر والوں نے کہ وہ ان کا دشمن اور ان پر غم ہو بے شک پھر آؤ رہمان اور ان کے لشکر خطا کار تھے وقل تمر او نئی و تخلو ایسا او ن تخولا یش ارون اور فرعون کی بیوی نے کہا یہ بچہ میری اور تیری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے اسے قتل نہ کرو شاید یہ ہمیں نفع دے یا ہم اسے بیٹا بنا لیں اور وہ بے خبر تھے وَأَصْمَحَ فُعَادُ أُمِّ مُوسَى فَارِغًا اِنْ قَادَتْ لَتُبْدِي بِهِ لَوْ لَا أَغَّبَتْنَا عَلَى قَلْبِهَا لِتَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اور صبحوں کو موسیٰ کی ماں کا دل بے صبر ہو گیا ضرور قریب تھا کہ وہ اس کا حال کھول دیتی اگر ہم نہ ڈارس بنداتے اس کے دل پر کہ اسے ہمارے وعدے پر یقین رہے وہ قولت ہی خصی فب صورت بھی انجن بھی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 سب اس پر حرام کر دی تھی تو بولی کیا میں تمہیں بتا دوں ایسے گروارے کہ تمہارے اس بچے کو پال دیں اور وہ اس کے خیر خواہ ہیں فرددناہو الہ امیہی کئی تخرعینوہا ولا تحزن ولتعلما ان وعد اللہ حق ولیکن اکثرہم لا یعلمون تو ہم نے اسے اس کی ماں کی طرف پھیرا کہ ماں کی آنکھ ٹھنڈی ہو اور غم نہ کھائے اور جان لے کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے یہ تیرہ آیتیں ہیں سورہ قصص شریف کی جو جن کی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے ترجمہ سن کر ہی آپ سمجھ گئے کہ حضرت سیدنا موسا کلیم اللہ علاء نبی جینا و علیہ صلاط وسلام کا ذکر خیر اس میں ہے اور بنی اسرائیل کے ظاہر ہے کہ بیٹوں کو قتل کرنے کی وجود جو فرعون کی تھی وہ بھی آپ کے ساتھ بہین نے فرعون سے کہا تھا کہ بنی اسرائیل کے ہاں آج رات کوئی ایک ایسا بیٹا پیدا ہوگا جس کی وجہ سے تمہارا ملک جاتا رہے گا اس رات بارہ لڑکے پیدا ہوئے فرعون نے ان سب کو قتل کروا دیا اور اکثر مفسرین کے نزدیک بنی اسرائیل اس عذاب میں کئی سال جو ہے وہ مبتلا رہے حضرت وہب بن منب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قبطیوں نے حضرت موس علیہ السلام کی تلاش میں نوے ہزار بچوں کو قتل کر دیا کہ فرعون نے 90 ہزار بچوں کو قتل کروایا بعض علماء نے کہا کہ فرعون کا یہ حکم اس کی حماقت کی دلیل تھا کیونکہ اگر اس کاہن کی یہ پیش گوئی سچی تھی تو بنی اسرائیل کو قتل کرنے سے فرعون کے ملک کا زوال دور نہیں ہو سکتا تھا اور فرعون بچ نہیں سکتا تھا اور اگر اس کاہن کی پیشن گوئی جھوٹی تھی تو بنی اسرائیل کو قتل کرنے کا کیا فائدہ تھا ہمارے نزدیک کاہن اور نجومیوں کی پیش گوئیاں باطل ہوتی ہیں اور ان پر یقین کرنا جائز نہیں ہے اور ان کی پیش گوئیوں کو برحق ماننے کا یہ مطلب ہے کہ وہ غیب کی خبر دینے میں سچے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے بط کو نہیں جان سکتا نبی ہوتے ہیں نہ ولی اس لیے ان کے غیب پر مطلع ہونے کی کوئی سبیل نہیں ہے سو میں سے کوئی ایک آدھ بعد ان کی اتفاق سچی نکلتی ہے اور اس سے ان کا غائب دان ہونا لازم نہیں آتا فرعون آؤ کی حماقت واضح کرنے کے لیے جس اعتراض کا ذکر کیا گیا اس قسم کا اعتراض تقدیر پر بھی کیا جاتا ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی شخص کی تقدیر میں دو ہونا لکھ دیا ہے تو پھر اس کے لئے نیکی کرنے کی, کی کوشش کا کیا فائدہ تو جواب یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسی کے متعلق دو لکھا ہے جس کے متعلق اس کو ازل سے ارم تھا کہ یہ شخص اپنے اختیار سے ایسے کام کرے گا جو اس کے دو ہونے کے سبب ہوں گے بہرحال فرآون کو جو ہے وہ اپنے خدشات تھے اور پھر حضرت موس علیہ السلام کی پیدائش ہوئی اب دیکھیے اللہ تعالی نے حضرت موسی علیہ السلام کی والدہ کو وہی بھی فرمائی ہے آپ نے ابھی قرآن کریم کی آیت بھی سماعت فرمائی کہ جس میں اس وہی کا یعنی الہام کا ذکر ہے میں مفہوم پھر بتاتا ہوں کہ ہم نے موسا کی ماں کی طرف وہی کی کہ اس کو دودھ پلاؤ اور جب تم کو اس پر خطرہ ہو تو اس کو دریا میں ڈال دینا امام ابن جریر فرماتے ہیں کہ مفسرین کا اس بات پر اختلاف ہے کہ حضرت موسی علیہ السلام کی ماں کو کس وقت یہ حکم دیا گیا تھا کہ وہ حضرت موسی علیہ السلام کو دریا میں ڈال دیں آیا جب حضرت مص علیہ السلام پیدا ہوئے اور ان کے دودھ پلانے کے فورن بعد یا حضرت مصلام کے پیدا ہونے کے چار ماہ کے بعد تو بہرحال یہ ابن جریج نے کہا ہے کہ ان کے پیدا ہونے کے بعد چار ماہ تک وہ ان کو دودھ پلاتی رہی اور ابو بکر بن عبداللہ نے کہا کہ ان کو یہ حکم نہیں دیا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیدا ہوتے ہی دریا میں ڈال دینا بلکہ یہ فرمایا تھا کہ تم ان کو دودھ پلاؤ اور جب تم کو خطرہ ہو تو پھر تم ان کو دریا میں ڈال دینا ان کی ماں نے ان کو ایک باغ میں رکھا ہوا تھا اور وہ ہر روز وہاں جا کر ان کو دودھ پلاتی تھی جب حضرت مسا علیہ السلام پیدا ہوئے تو ان کی ماں نے ان کو دودھ پلایا پھر ایک بڑہ کو بلایا اور اس کو ایک سندوق بنانے کا جو ہے وہ حکم دیا پھر وہ صندوق دریا نیل میں ڈال دیا اب فرعون جو ہے اس نے اپنے محل میں ایک نہر بنائی ہوئی تھی جس میں سے پانی گزرتا تھا وہ صندوق وہیں سے گزرا حضرت سیدتنا آسیہ رضی اللہ تعالی انہا وہاں بیٹھی ہوئی تھی انہوں نے صندوق کو دیکھا تو اس کو پکڑ لیا اب جب صندوق کو کھولا تو چمکتے سے خوبصورت سے حسین و جمیل حضرت سیدنا مس علیہ السلام کا دیدار ہوا کیونکہ صرف تین چار ماہ کے تھے تو آپ کو نکال لیا تو اس طرح جو ہے وہ معاملہ جو ہے وہ پھر اس طرح ہوئے کہون کے محل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو ہے وہ پرورش کا سلسلہ ہوا حضرت موسی علیہ السلام کی والدہ کے وز حمل کا زمانہ جب قریب آیا تھا تو فرعون نے دائیوں کو بنی اسرائیل کی حاملہ عورتوں کی نگرانی کے لیے مقرر کیا ہوا تھا ان میں سے ایک دائی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سہیلی اور مخلص دوست تھی جب ان کو درد ذہ کی تخ تکلیف ہوئی تو انہوں نے اپنی سہلی کو بلوایا اور کہا تم دیکھ رہی ہو مجھے کتنی تکلیف ہے تمہاری محبت آج میرے کام آنی چاہیے اس نے اپنی کاروائی کی حتیٰ کہ حضرت موس علیہ السلام پیدا ہو گئے حضرت موس علیہ السلام کی آنکھوں میں جو نور تھا اس سے وہ دائی دہشت زدہ ہو گئی اور اس کا جوڑ جوڑ دہشت سے کامنے لگا اور اس کے دل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی محبت سما گئی پھر اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں سے کہا جب تم نے مجھے بلایا تھا تو میرا ارادہ تھا کہ میں اس بچے کو مر ڈالوں گی لیکن تمہارے اس بیٹے سے مجھے اتنی شدید محبت ہو گئی ہے اتنی محبت مجھے کسی سے نہیں ہوئی تھی تم اپنے بیٹے کی حفاظت کرنا کیونکہ اس کے دشمن بہت ہیں جب دائی ان کے گھر سے نکلی تو فرعون کے بعد جاسوسی نے اس کو دیکھ لیا وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں سے ملنے کے لیے ان کے گھر آئے حضرت موسا علیہ السلام کی بہن نے کہا اے اماں دروازے پر سپاہی کھڑے ہیں اور اس نے حضرت موسا کو کپڑے میں لپیٹ کر جلتے ہوئے تندور میں ڈال دیا اس وقت شدت خوف سے ان کی عقل خبت ہو چکی تھی اور وہ ان کو پتا نہیں تھا حضرت موسا علیہ السلام کی سسٹر کو بہن کو کہ وہ کیا کر رہی ہیں جب سپاہی گھر میں آئے تو تندور تو جل رہا تھا انہوں نے دیکھا کہ باقی جو ہیں وہ گھر میں صرف ایک بوڑھی اما ہیں یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہیں ایک یہ لڑکی ہے اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے تو انہوں نے کہا کہ دائی تمہارے یہاں کیوں آئی تھی اس نے کہا وہ میری دوست ہے مجھ سے ملنے کے لیے آئی تھی سپاہی چلے گئے تندور جلتا ہوا تھا شولے نکل رہے تھے کسی کا ذہن بھی نہیں تھا کہ اس میں ایک بچہ ہوگا اور اگر تھا بھی تو اس کا پھر کیا حال ہوگا پھر جب حضرت موس علیہ السلام کی بہن سے جو ہے وہ مطلب ماں نے پوچھا کہ بچہ کہاں ہے اس نے کہا مجھے پتہ نہیں پھر تندور سے بچے کی رونے کی آواز آئی تو وہ دوڑی دوڑی تندور کی طرف گئیں اللہ نے اس تندور کو حضرت موسا پر ٹھنڈا اور سلامتی والا بنا دیا تھا انہوں نے دیکھا کہ حضرت موسا علیہ السلام اس میں کھیل رہے ہیں سبحان اللہ تو آ, انہوں نے بچے کو اٹھا لیا پھر جب حضرت موس علیہ السلام کی ماں نے دیکھا کہ فرعون بچوں کی تلاش میں بہت سختی کر رہا ہے تو ان کو اپنے بیٹے کا خطرہ ہوا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں یہ ڈالا جس کا ذکر ہے کہ وہ بچے کو ایک تابوت میں صندوق میں رکھ کر اس کو دریائے نیل میں بہا دیں وہ, وہ قوم فرعون کے ایک بڑی کے پاس گئی اور اس سے ایک چھوٹا سا صندوق خریدا بڑی نے پوچھا تم اس کا کیا کرو گی انہوں نے کہا میں اس تابوت میں اپنے بیٹے کو چھپاؤں گی اور انہوں نے جھوٹ بولنے کو نا پسند کیا جب وہ تابوت لے کر چلی گئی تو وہ بڑی پھر کے ذبح کرنے والوں کے پاس گیا اور ارادہ کیا کہ ان کو حضرت موس علیہ السلام کی کاروائی کی خبر دے جب اس نے بولنے کا ارادہ کیا گویائی سلب کر لی اور وہ کوئی بات نہ کر سکا اور ہاتھ سے اشارے کر کے بتانے لگا ان لوگوں کو سمجھ نہ آیا انہوں نے اس کو پاگل سمجھ کر مار پیٹ کر نکال دیا جب وہ بڑا اپنے ٹھکانے پر پہنچا تو اللہ نے اس کی گویائی واپس کر دی وہ بولنے لگا وہ پھر دوبارہ ضوا کرنے والوں کے پاس گیا وہاں جا کر پھر اس کی گویائی سرب ہو گئی اس نے پھر اشاروں سے بات کرنی چاہی انہوں نے پھر پاگل سمجھ کر مار پیٹ کر بگا دیا اور جب وہ گڑی پھر اپنے ٹھکانے پر پہنچا تو گویائی واپس آ گئی تو اب جو ہے وہ سمجھ گیا کہ یہ جو بچہ ہے یہ کوئی عام بچہ نہیں ہے اس نے سد کے دل سے ایٹ کیا کہ اب اس بار اللہ نے گویائی اور بینائی واپس کر دی تو وہ کسی کو یہ بات نہیں بتائے گا جب تک زندہ رہے گا اس کو راز رکھے گا تو اللہ نے اس کے سد نیت کو ظاہر اللہ جانتا ہے تو اللہ نے اس کی گویائی واپس فرما دی وہ اللہ کے لیے سجدہ شکر میں گر پڑا اور اس نے جان لیا کہ یہ واقعہ اللہ کی طرف سے تھا اور حضرت وحب بن منب رحمت اللہ علیہ نے بیان کیا ہے کہ مطلب یہی واقعہ بیان کیا ہے کچھ اختلاف کے ساتھ جو میں نے آپ کو یہاں پر بیان کیا ہے اور اسی طرح پھر حضرت موس علیہ و السلام جو ہیں وہ مطلب جو ہے وہ فرعون کے ہاں پہنچ گئے پھر اس زمانے میں مطلب فرعون نے عین السلوک کے نام سے ایک نہر کو اپنے گھر میں مطلب جو ہے وہ نکالا ہوا تھا جہاں ان کی بیوی حضرت آسیہ بھی تھی اور وہاں پر حضرت اموس علیہ سلاۃ والسلام تابوت جو ہے وہ میں آئے ہوئے دریا میں تشریف لائے تو اب ظاہر ہے کہ جب دریا کی موجوں میں تابوت کو دیکھا پھر نے کہا یہ دریا میں کوئی چیز ہے جو درخت کے ساتھ اٹک گئی ہے اس کو میرے پاس لاؤ تو لوگ گئے حتیہ کے کشتیوں کے ذریعے اس تابوت کو فراؤن کے پاس تابوت تک پہنچے پھر کے پاس لا کر رکھا اس کا کھولا تو اس میں ایک چھوٹا سا بچہ تھا اور اس کی آنکھوں کے درمیان نور تھا اور حضرت موس علیہ السلام اپنے انگوٹھے چوس رہے تھے اور اس میں سے دودھ نکل رہا تھا اللہ نے حضرت آسیہ اور فرآون کے دل میں اس کی محبت ڈال دی جب اس بچے کو تابوت سے نکالا تو جہاں اس کا لو ذہن گرا تھا تو فرعون کی بیٹی نے اس کو اٹھا کر اپنے برس کے داغوں پر لگا آیا تو وہ تندرست بچے کو چوما اور اپنے سینے سے لگایا فرعون کی قوم کے گمراہ لوگوں نے کہا یہ بادشاہ ہمارا گمان ہے کہ یہی بنی اسرائیل کا وہ بچہ ہے جس سے ہم کو خطرہ ہے انہوں نے اس کو آپ کے ڈر در سے دریا میں ڈال دیا آپ اس کو قتل کر دیں فرعون نے اس کو قتل کرنے کا ارادہ کیا تو حضرت آسیہ نے کہا یہ بچہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہوگا آپ اس کو قتل نہ کریں ہو سکتا ہے کہ یہ ہم کو نفع دے یہ ہم اس کو اپنا بیٹا بنا لیں اور چونکہ وہ بے اولاد تھیں تو اس نے حضرت موس علیہ السلام کو فرون سے مانگ لیا اور فرعون نے اس کو دے دیا اور کہا مجھے اس کی ضرورت نہیں تم رکھنا ہے تو رکھ لو اور یہ بھی کہا کہ حضرت آسیہ نے اسے ٹھیک ٹھاک سنائی اب معذ اللہ اس نے خدائی کا دعوت تو کیا تھا لیکن بیوی سے تو ڈرتا ہی ہوگا ظاہر ہے یہی ہوتا ہے تو بہرحال حضرت آسیہ نے جو ہے وہ اس کو سنایا کہ یہ بچہ پتہ نہیں کہاں سے تیرتا ہوا آ رہا ہے صندوق میں کوئی ضروری تو نہیں کہ مطلب یہ بنی اسرائیل ہی میں سے کسی کی اولاد ہو تو بہرحال حضرت آسیہ پر وہ ظلم اور ستم بھی بہت کرتا تھا لیکن بہرحال چونکہ اللہ تعالی نے سبب پیدا فرمانے تھے تو اسی گھر میں حضرت موس علیہ السلام جو ہے وہ رہنے لگے اب دیکھیے دودھ پلانے کا مسئلہ تھا تو اس کے بارے میں ارادہ کیا کہ اپنی رعایا میں بتایا جائے بہت عورتیں آئیں لیکن حضرت موسا علیہ السلام کسی کا دودھ نہیں پیتے تھے پھر حتیٰ کہ حضرت موسا کی بہن چونکہ اس محل میں آتی جاتی تھی فراؤن کے اس نے جب دیکھا کہ میرا بھائی یہاں پر آ گیا ہے تو وہ بہت ڈر گئی اس نے ماں سے ذکر کیا اور یہ بھی ذکر کیا کہ ماں بہت عورتیں آتی ہیں لیکن دودھ کسی کا بھی ہمارا بھائی موسا نہیں پیتا تو ان کی والدہ گئیں کہ میں بڑی اچھی دائی ہوں میں بھی دودھ پلانا چاہتی ہوں تو فرعون نے جب کہا کہ پلاؤ تو حضرت موس علیہ السلام اپنی والدہ کا دودھ پینے لگے اب وہ اصل میں تھی تو وہ والدہ لیکن فرعون کو تو نہیں معلوم تھا تو وہ یہ سمجھتا تھا کہ یہ کوئی دودھ پلانے والی عورت ہے اور دو سال کے لیے ان کو اجرت پر رکھا گیا یاد رکھیے والدین اپنی اولاد کو دودھ پلانے کی اجرت نہیں لے سکتے لیکن چونکہ وہاں معاملات آپ کے سامنے ہیں لہذا مطلب اس وجہ سے جو ہے یہ معاملات کیے گئے یاد رکھیے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام نے زمین میں چار خطوط کھینچے پھر آپ نے فرمایا تم جانتے ہو یہ کیسے خطوط ہیں مسلمانوں نے کہا اللہ اور اس کا رسول ہی زیادہ جانتے ہیں پس نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اہل جنت کی عورتوں میں سب سے افضل حضرت سیدتنا خدیجہ بنتے خویلد ہیں اور فاطمہ بنتے محمد ہیں اور مریم بنتے عمران ہیں اور آصیم ہیں جو پھر کی بیوی ہیں صدی اللہ تعالی عنہن اجمعین حضرت ابن عباس بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت کی عورتوں کی سردار حضرت مریم بنتے عمران پھر فاطمہ بنتے محمد پھر خدیجہ ہیں پھر آسیاں ہیں پھر کی بیوی اور حضرت سعد بن جنادہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا بیوی اور حضرت موسیٰ کی بہن سے میرا تو حضرت یاسیت میں نکاح ہوگا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اللہ اس محفل نکاح میں اور انشاءاللہ اگر ودیمہ بھی ہوا اس میں شرکت کی شہادت عزما نصیب فرمائے اللہ ہمارا ایمان سلامت رکھے اللہ ہمیں اپنے محبوب کے صدقے جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے آمین اللہ معامین چنانچہ میرا پاک پروردگار ازب وجل الرشاد فرما رہا ہے مزید چند آیتیں ہیں جو کہ میں آپ کے سامنے جو ہے وہ پیش کرتا ہوں اور ان آیات مقدسہ میں بھی اللہ تبارک کا تعالی جلال ہُو نے جو ہے وہ اپنے پیاروں کا ذکر ذکر جو ہے وہ فرمایا ہے چناچے اس سورہ قصص میں جیسا کہ میں نے عرض بھی کیا اللہ تبارک کا وطالعہ جلا جلا نے جو ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر بہت زیادہ فرمایا ہے اور اس سے متعلق ابھی آپ نے آیات جو ہیں وہ بھی بہرحال السماعت فرمائی ہیں چنانچہ اب میں آپ کے سامنے مزید چند آیات پیش کرتا ہوں یہ آیات سورہ قصص کی آیت نمبر 76 سے لے کر 82 تک ہیں 76 سے لے کر 82 تک ان کی آپ ترجمہ سماعت فرمالیں لیں ان اللہ ان کے بارے میں مختصر تفصیل پھر میں آپ کے سامنے ان اللہ ابھی جو ہے وہ بیان کرتا ہوں میرا وجل ارشاد فرما رہا ہے اِنَّ قارونَ كَانَ مِن قَوْمِ مُوسَى فَبَغَى عَلَيْهِم فرقین <الْفَرِحِينَ> بے شک قارون موسا کی کون سے تھا پھر اس نے ان پر زیادتی کی اور ہم نے اس کو اتنے خزانے دیے جن کی کنجیاں ایک زور آور جماعت پر بھاری تھی جب اسے اس, اس کی قوم نے کہا اترا نہیں بے شک اللہ اترانے والوں کو دوست نہیں رکھتا نصیب دنیا قبل تب ارب اللہ اور جو مال تجھے اللہ نے دیا ہے اس سے آخرت کا گھر طلب کر اور دنیا میں اپنا حصہ نہ بھول اور احسان کر جیسا اللہ نے تجھ پر احسان کیا اور زمین میں فساد نہ چاہ بے شک اللہ فسادیوں کو دوست نہیں رکھتا قَالَ إِنَّمَا أُوْتِيتُهُ عَلَى عِلْمٍ عِنْدِي أَوَلَمْ يَعْلَمْ أَمَّ اللَّهَ قَدْ أَحْلَكَ مِن من مِنَ الْقُرُونِ مَنْ هُوَ أَشْدُ مِنْ وہ اب ترجم و بولا یہ تو مجھے ایک علم سے ملا ہے جو میرے پاس ہے اور کیا اسے یہ نہیں معلوم کہ اللہ نے اس سے پہلے وہ قوم ہلاک فرما دی جن کی قوتیں اس سے سخت تھیں اور جمع اس سے زیادہ اور مجرموں سے ان کے گناہوں کی پوچھ نہیں فخارا جا قومی يريدون يريدون لنا مثل ما اوتي قارون انه حظ تو اپنی کون پر نکلا اپنی آرائش میں بولے وہ جو دنیا کی زندگی چاہتے ہیں کسی طرح ہم کو بھی ایسا ملتا جیسے قارون کو ملا بے شک اس کا بڑا نصیب ہے وہ قول اللہ زین اوت صَبَابُ اللَّهِ خَيْرٌ لِّمَنْ آمَنَ وَعِمِلَ صَالِحًا وَلَا يُلَقْوَاهَا إِلَّا الصَّابِرُونَ اور بولے وہ جن علم دیا گیا خرابی ہو تمہاری اللہ کا ثباب بہتر ہے اس کے لیے جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے اور یہ انہی کو ملتا ہے جو صبر والے ہیں فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضَ فَمَا كَانَ لَهُ مِن فِئَةٍ يَمْصُرُونَهُ ان مندون کا نمین الم توسی تو ہم نے اسے اور اس کے گھر کو زمین میں دھنسا دیا تو اس کے پاس کوئی جماعت نہ تھی کہ اللہ سے بچانے میں اس کی مدد کرتی اور نہ وہ بدلہ لے سکا وہی کا فرون اور کل جس نے اس کے مرتبہ کی آرزو کی تھی صبح کہنے لگے عجب بات ہے اللہ رزق وسیع کرتا ہے اپنے بندوں میں جس کے لیے چاہے اور تنگی فرماتا ہے اگر اللہ ہم پر احسان نہ فرماتا تو ہمیں بھی دھنسا دیتا اے عجب کافروں کا بلا نہیں تو یہ چند آیتیں میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں ان میں دیکھیے اللہ رب العزت نے قارون کا ذکر کیا ہے حضرت ابن عباس نے کہا کہ قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عمزاد تھا اور قارون کا نام قارون بن یسحب بن کا تھا اور قارون بنی اسرائیل سے ہونے کے باوجود فرعون سے جام تھا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعوت کے مقابلے میں فرعون کے بعد وہ بھی ہامان کی طرح حضرت مس علیہ السلام کے مخالفین میں سے تھا اللہ نے اس کو اتنے خزانے دیے تھے کہ طاقتور لوگوں کی جماعت ان خزانوں کی چابیاں اٹھانے سے تھک جاتی تھی جب وہ سوار ہو کر نکلتا تھا تو ستر خچروں کے اوپر اس کے خزانوں کی چابیوں کو لاٹا جاتا تھا اس کی قوم کے علماء نے کہا کہ تم اتراؤ مت بے شک اللہ اطرانے والوں کو دوست نہیں رکھتا اور اللہ نے جو کچھ تمہیں دیا ہے اسے آخرت کے گھر کی تلاش کرو اور دنیا کے حصے کو نہ بھولو یعنی اس مال کو اللہ کی اطاعت میں اور اس کی راہ میں خرچ کرو جس سے تم کو دنیا اور آخرت میں صبح ملے گا اور دنیا سے بھی اپنے نصیب کو نہ بھولو اچھے کھانے پینے لباس پہننے مکان اور بیوی سے نکاح کے حصول میں اپنا مال خرچ کرو اور حدیث میں ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام نے مجھ سے فرمایا اے عبداللہ کیا مجھے یہ خبر نہیں دی گئی کہ تم دن میں روزہ رکھتے ہو رات بھر قیام کرتے ہو انہوں نے کہا کیوں نہیں یا رسول اللہ آپ نے فرمایا ایسا نہ کرو روزہ بھی رکھو روزے کو ترک بھی کرو رات کا قیام بھی کرو نیند بھی کیا کرو کیونکہ تمہارے جسم کا تم پر حق ہے اور تمہاری آنکھوں کا تم پر حق ہے تمہاری بیوی کا تم پر حق ہے اور تمہارے مہمان کا تم پر حق ہے تو یہ سرکار اسلام کی تعلیم ہے اور جس طرح اللہ اپنی مخلوق پر احسان فرماتا ہے تم بھی لوگوں کے ساتھ اس میں سلوک کرو اور تم اپنی توجہ اور ہمت کو سرکشی اور فساد کی طرح مبضول نہ کرو کیونکہ اللہ تعالیٰ سرکشی کرنے والوں کو دوست نہیں رکھتا یاد رکھیے قارون بہت شان و شوکت اور بڑے کر ور سے ایک دن نکلا قیمتی لباس پہنا غلام و باندیوں کے جلوس میں بڑا ٹھاٹ بھاڑ سے اتراتا ہوا اکڑتا ہوا باہر آیا دنیا کے طلبگاروں نے جب اس کو دیکھا تو انہوں نے کہا اے کاش ہمارے پاس بتنا مال ہوتا یہ تو بڑا خوش نصیب ہے تو علماء نے جب ان کی یہ باتیں سنی تو سمجھانے لگے کہ تم پر افسوس ہے اللہ نے اپنے ان بندوں کے لیے جو نیک اور عبادت گزار ہیں آخرت میں اس سے کہیں اچھی جزا تیار کر رکھی ہے حضرت سیدنا ردی اللہ رضی اللہ ان ہو فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے ایسی نعمتیں تیار کر رکھی ہیں جن کو نہ کسی آنکھ نے دیکھا ہے اور نہ کسی کان نے سنا ہے اور نہ کسی بشر کے دل میں ان کا کھٹکا گزرا ہے فلافی العمین تو کوئی نفس نہیں جانتا کہ ہم نے ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے کیا چیزیں چھپا رکھی ہیں سبحان اللہ تو قانون کے دنسانے کا ذکر بھی ان آیات میں ہے حضرت ابو ہریرا بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ایک شخص ایک ہلّا ایک قسم کی دو چادریں ہیں پہنے ہوئے جا رہا تھا جو اس کو اچھا لگ رہا تھا اور وہ اس پر اتراتا ہوا چل رہا تھا اس نے اپنے سر کے بعد لٹکائے ہوئے تھے اللہ نے اس کو زمین میں دھنسا دیا اب وہ قیامت تک اس طرح زمین میں, زمین میں رہے گا اللہ اکبر تو فرعون بھی حضرت موس علیہ صلاۃ والسلام کی دشمنی کی وجہ سے زمین میں دھنسا دیا گیا یہ اللہ تعالیٰ کا اس پر عذاب تھا اور سخت عذاب تھا اور یہ عذاب بڑا بھیانک تھا کہ وہ اپنے خزانے سمیت جو ہے وہ زمین میں دھنسا دیا گیا تو دیکھیے جو اللہ کے نبیوں کے دشمن ہوتے ہیں اور انبیاء کرام علیہ الصلاط والسلام سے دشمنیاں کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دشمنی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ پھر اپنے نبیوں کا انتقام ایسے لوگوں سے لیتا ہے تو سورہ قصص میں مین واقعات یہی ہیں اب سورہ ان شریف کا آغاز ہوتا ہے اور ان سے متعلق بھی میں چند آیتیں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں پہلے میں ایک دو باتیں سورہ انقبوت شریف کے بارے میں آپ کو بتا دوں یاد رکھیے کہ سورہ قرآن پاک میں انقبوت کا لفظ صرف اسی سورت کی ایک آیت میں ہے اور اس سورت کا نام ان رکھنے کی وجہ صاف ظاہر ہے اس آیت میں یہ بتایا ہے کہ مشرقین نے اللہ کو چھوڑ کر جن بتوں کو اپنا کارساز اور بن مددگار بنا رکھا ہے وہ اللہ کے نزدیک مکڑی کے جالے سے بھی زیادہ کمزور ہیں حضرت ابئی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جس شخص نے سورہ ان کو پڑھا اس کو ہر مومن اور منافق کے عدد کے برابر دس نیکیاں ملیں گی اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ سورہ انقبود کبوت مکہ میں نازل ہوئی حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ طاہرہ طیبہ رضی اللہ تعالی سے روایت تعالیٰ ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے سورج اور چاند گہن لگنے کی نماز چار رقو چار سجدوں کے ساتھ پڑی پہلی رکعت میں سورہ ان یا سورہ روم پڑی اور دوسری رکعت میں سورہ یا سین شریف پڑی الحمد تو ائمہ کے نزدیک سورج گرہن لگنے کی نماز دو رکعت ہے تو جس میں چار رقو ہیں ہر رکعت میں دو رکو ہیں اور امام اعظم کے نزیک سورج گرہن کی نماز دو رکعت ہے اور ہر رکعت میں عام معمول کے مطابق ایک رکو ہے آئمہ ثلاثہ کی دل... دلیل مذکور الح... صدر حدیث ہے اور امام اعظم کی حدیث یہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام کے عہد مبارک میں سورج گرہن لگا سرکار نے قیام کیا اتنا لمبا قیام کیا کہ لگتا تھا کہ آپ رکو نہیں کریں گے پھر آپ نے اتنا لمبا رکوع کیا کہ لگتا تھا کہ آپ رکوع سے سر نہیں اٹھائیں گے پھر آپ نے رکوع سے سر اٹھایا اور دوسری رکعت بھی اسی طرح پڑی تو سورہ ان شریف کا آغاز بیسویں سپارے میں ہو رہا ہے اور مکمل یہ اکیسویں سپارے میں ہوگی چنانچہ اس کی چند آیتیں آپ کے سامنے میں بیٹ کرتا ہوں آپ ان کو سماعت فرمائیں پھر اس ضمن میں ان چند باتیں ارد کرتا ہوں میرا پاک پرور ارشاد فرما رہا ہے لام الناس ان ان لا کیا لوگ اس گھمنڈ میں ہیں کہ اتنی بات پر چھوڑ دیے جائیں گے کہ کہیں ہم ایمان ایماندار اور ان کی آزمائش نہ ہوگی وَلَقَدْ اور بے شک ہم نے ان سے اگلوں کو جانچا تو ضرور اللہ سچوں کو دیکھے گا اور ضرور جھوٹوں کو دیکھے گا ام يعملون ان ما يحكمون یا یہ سمجھے ہوئے ہیں جو وہ جو برے کام کرتے ہیں کہ ہم سے کہیں نکل جائیں گے کیا ہی برا حکم لگاتے ہیں جسے اللہ سے ملنے کی امید ہو تو بے شک اللہ کی میں آگ ضرور آنے والی ہے اور وہی سنتا جانتا ہے اور جو اللہ کی راہ میں کوشش کرے تو اپنے ہی بلے کی کوشش کرتا ہے بے شک اللہ بے پرواہ ہے سارے جہانوں سے سارے جہاں سے اور جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے ہم ضرور ان کی برائیاں اتار دیں گے اور ضرور انہیں اس کام پر بدلہ دیں گے جو ان کے سب کاموں میں اچھا تھا اور ہم نے آدمی کو تاکید کی کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ بلائی کی اور اگر وہ تجھ سے کوشش کریں کہ تو میرا شدیق ٹھہرائے جس کا تجھے علم نہیں تو تم ان کا کہا نہ مان میری ہی طرف تمہارا پھرنا ہے تو میں بتا دوں گا تمہیں جو تم کرتے تھے اور جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے ضرور ہم انہیں نیکوں میں شامل کریں گے اور بعض آدمی کہتے ہیں ہم اللہ پر ایمان لائے پھر جب اللہ کی راہ میں انہیں کوئی تکلیف دی جاتی ہے تو لوگوں کے فکرے کو اللہ کے عذاب کے برابر سمجھتے ہیں اور اگر تمہارے رب کے پاس سے مدد آئے تو ضرور کہیں گے کہ ہم تو تمہارے ہی ساتھ تھے کیا اللہ خوب نہیں جانتا جو کچھ جہاں بر کے دلوں میں ہے اور ضرور اللہ ظاہر کر دے گا ایمان والوں کو اور ضرور ظاہر کر دے گا منافقوں کو اور کافر مسلمانوں سے بولے ہماری راہ پر چلو اور ہم تمہارے گناہ اٹھا لیں گے حالانکہ وہ ان کے گناہوں میں سے کچھ نہ اٹھائیں گے بے شک وہ جھوٹے ہیں اور بے شک ضرور اپنے بوجھ اٹھائیں گے اور اپنے بوجھوں کے ساتھ اور بوجھ اور ضرور قیامت کے دن پوچھے جائیں گے جو کچھ بہتان اٹھاتے تھے تو یہ تیرہ آیتیں ہیں سورہ انکبت کی جو میں نے آپ کے سامنے کچھ عربی متن کے ساتھ اور باقی ترجمہ پیش کیا ہے دیکھیے سابقہ امتوں کی آزمائش کا معاملہ بھی ہے اور اللہ تبارک کا وطالعہ نے یہاں پر آزمائش کے بارے میں بھی فرمایا کہ آزمایا جائے گا اور یقیناً اللہ تبارک کا وطالعہ آزماتا ہے والدین کی خدمت کے بارے میں بھی یہاں فرما دیا گیا بروں کو عذاب سے ڈرایا بھی گیا اور نیک عمل کرنے والوں کو اللہ تبارک و تعالی نے جو ہے وہ اپنے نیک بندوں میں شامل کرنے کا ذکر بھی فرمایا یاد رکھیے اللہ غنی ہے اور بے نیاز ہے جو لوگ برے کام کرتے رہے ان سے مراد وہ لوگ ہیں جو شرک کرتے رہے ہیں کیا انہوں نے یہ گمان کر لیا کہ وہ اللہ سے بچ کر نکل جائیں گے اس سے مراد یہ ہے کہ کیا ان کا یہ گمان ہے کہ وہ اللہ کو عاجز کر دیں گے اور اللہ ان کی گرفت نہیں کر سکیں گے ایسا نہیں اللہ اکبر کبیرہ تو اللہ تبارک کا وطالعہ پکڑ لیتا ہے ایسے لوگوں کو حضرت ابو رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ فرماتا ہے اے میرے بندو تم سب گمراہ ہو سوا اس کے, کے جس کو میں ہدایت دوں تو مجھ سے ہدایت کا سوال کرو میں تم کو ہدایت دوں گا تم سب فقیر ہو سوا اس کے جس کو میں ذنی کروں تو مجھ سے سوال کرو میں تم کو رزق دوں گا اور تم سب گناہ گار ہو سوا اس کے جس کو میں عافیت سے رکھوں تو تم میں سے جس کو یہ یقین ہو کہ میں گنا بخشنے پر قادر ہوں پھر وہ مجھ سے بخشش کا سوال کرے تو میں اس کو بخش دوں گا اور مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے اور اگر تمہارا اول اور اخر اور زندہ اور مردہ اور تر اور خشک مل کر میرے بندوں میں سے سب سے بڑے مستقبل اور پرہیزگار کے دل کے مطابق ہو جائیں تو میرے ملک میں مچھر کے پر کے برابر اضافہ نہیں ہوگا اور اگر تمہارے اول اور اخر اور زندہ اور مردہ اور تر اور خشک مل کر میرے بندوں میں سے سب سے فاسی کو فاجر کے دل کے مطابق ہو جائیں تو میرے ملک میں مچھر کے پر کے برابر کمی نہ ہوگی اور اگر تمہارے اول اور آخر اور تمہارے زندہ اور مردہ اور تر اور خشک مل کر ایک میدان میں جمع ہو جائیں پھر تم میں سے ہر انسان اپنی تمام معزوموں کو سوال کرے اور میں ہر شخص کے سوال کے مطابق عطا کر دوں تو میرے ملک سے صرف اتنی کمی ہوگی جیسے تم میں سے کوئی شخص سمندر میں سوئی ڈبو کر نکال لے کیونکہ میں جواد اور واجد اور ماجد بہت صحیح اور بہت بزرگ ہوں جو چاہتا ہوں کرتا ہوں میری عطا میرا کلام ہے اور میرا عذاب بھی میرا کلام ہے جب میں کسی کام کا ارادہ کرتا ہوں تو فقط اتنا کہتا ہوں ہو اور وہ کام ہو جاتا ہے اللہ یہ ترمیلی شریف کی حدیثیں خود سی ہے جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے اللہ تبارک کا تعالی ہم سب کو اپنی مطلب جو ہے وہ کرم نوازیوں میں رکھے والدین کی تات کے متعلق حدیثیں میں نے آپ کے سامنے چند دن پہلے پیش کر دی ہیں اس میں یہ بات بھی ارشاد فرمائی گئی ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو اللہ اکبر میرا پروردگار ہم سب کو اپنے والدین کی اطاعت کی توقع کامائے یاد رکھیے والدین کا بہت بڑا مقام ہے بہت مطلب اس کی بزرگی ہے اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اپنے والدین کو کلمہ بھی پڑھایا ہے الحمدللہ اللہ نے یہ خصوصیت فرمائی کہ قبر سے زندہ فرما کر آپ نے اپنی والدہ کو کلمہ پڑھایا ہے سورہ انقبوت شریف میں آیت نمبر اکتیس سے لے کر چوالیس تک آپ کے سامنے میں پیش کرتا ہوں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین بھی پیش کرتا ہوں پہلے آپ یہ سورا کی عادت نمبر اکتیس سے 44 تک جو ہے وہ سماعت فرما لیجیے ولمبا جاسلونا ابراہیم بالبشر اور جب ہمارے فرشتے ابراہیم کے پاس مزدہ لے کر آئے بولے ہم ضرور شہر والوں کو ہلاک کریں گے بے شک اس کے بسنے والے ستمگار ہیں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 اور ان کے سبب دل تنگ ہوا اور انہوں نے کہا نہ ڈرئے اور نہ غم کیجیے بے شک ہم آپ کو اور آپ کے گھر والوں کو نجات دیں گے مگر آپ کی عورت وہ رہ جانے والوں میں ہے بے شک ہم اس شہر والوں پر آسمان سے عذاب اتارنے والے ہیں بدلہ ان کی نافرمانیوں کا اور بے شک ہم نے اس سے روشن نشانی باقی رکھی عقل والوں کے لیے مدین کی طرف ان کے ہم قوم شعیب کو بھیجا تو اس نے فرمایا اے میری قوم اللہ کی بندگی کرو اور پچھلے دن کی امید رکھو اور زمین میں فساد پھیلاتے نہ پیرو تو انہوں نے اسے جٹرایا تو انہیں زلزلے نے آ لیا تو صبح اپنے گھروں میں گھٹنوں کے بل پڑے رہ گئے اور آد اور سموت کو ہلاک فرمایا اور تمہیں ان کی بستیاں معلوم ہو چکی ہیں اور شیطان نے ان کے ان کی نگاہ میں بلے کر دکھائے اور انہیں راہ سے روکا اور انہیں سوجتا تھا اور قارون اور, اور حامان کو اور بے شک ان کے پاس موسا روشن نشانیاں لے کر آیا تو انہوں نے زمین میں تکبر کیا اور وہ ہم سے نکل کر جانے والے نہ تھے تو ان میں ہر ایک کو ہم نے اس کے گناہ پر پکڑا تو ان میں کسی پر ہم نے پتھراؤ بیجا اور ان میں کسی کو چنگاڑ نے آ لیا اور ان میں کسی کو زمین میں دنسا دیا اور ان میں کسی کو ڈبو دیا اور اللہ کی شان نہ تھی کہ ان پر ظلم کرے ہاں وہ خود ہی اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے ان کی مثال جنہوں نے اللہ کے سوا اور مالک بنا لیے ہیں مکڑی کی طرح ہے اس نے جالے کا گھر بنایا اور بے شک سب گھروں میں کمزور گھر مکڑی کا گھر کیا اچھا ہوتا اگر جانتے اللہ جانتا ہے جس چیز کی اس کے سوا پوجا کرتے ہیں اور وہی عزت و حکمت والا ہے نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا إِلَّا إِلَّا الْعَالِمُونَ اور یہ مثالیں ہم لوگوں کے لیے بیان فرماتے ہیں اور انہیں نہیں سمجھتے مگر علم والے اللہ نے آسمان اور زمین حق بنائے بے شک میں نشانی ہے مسلمانوں کے لیے تو یہاں پر بیسواں سپارہ الحمد للہ مکمل ہوا اس میں اللہ تبارک و تعالی نے حضرت موس علیہ السلام کا ذکر بھی فرمایا حضرت لوت علیہ السلام کا ذکر بھی فرمایا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر بھی فرمایا قوم لوت سے اس سلسلے میں تفصیل ہم کئی مرتبہ سن چکے ہیں اس کو دہرانے کی ضرورت نہیں حضرت شعیب علیہ السلام کا ذکر بھی چونکہ ہوا ہے اور حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کو واض کرتے ہوئے فرمایا کہ تم صرف ایک اللہ کے احکام کی, کی اطاعت اور اس کی عبادت کرو اور روزے قیامت کی توقع رکھو کیونکہ اس دن نہایت ہولناک امور پیش آئیں گے اس دن کے دہشتناک حوادث کو دیکھ کر حاملہ عورتوں کے حمل شاخت ہو جائیں گے اور بچے بوڑھے ہو جائیں گے اس دن ہر شخص اپنے انجام کے متعلق فکر مند اور خوف زدہ ہوگا تو تم ایسا نیک عمل کرو جو تمہیں اس دن کی ہولناک پریشانیوں سے نجات دے اور اللہ کے عذاب سے بچائے اور تمہیں جنت کے ثواب تک پہنچائے اور تم اپنی موت کے دن کو یاد رکھو ناپ اور تول میں کمی کر کے اس دن کی مشکلات میں اضافہ نہ کرو اللہ اکبر اگر کہ شعیب علیہ السلام کی قوم کے لوگ ناپ اور تول میں کمی کرنے شرک کرنے سے باز نہ آئے تو ان پر شدید زلزلہ آیا جس سے ان کے گھر منہدم ہو گئے اور پورا شہر کھنڈر بن گیا پھر قوم عاد اور قوم سمود کی ہلاکت قانون کے ذکر کو فرونا اور حامان کے ذکر پر مقدم کرنا یہ بھی ابھی آپ نے قرآن کی آیت میں سنا یہ تمام معاملات اس میں دیکھیے مکڑی کے گھر کو سب سے کمزور گھر اللہ نے فرمایا تو دیکھ لیجیے کہ جن لوگوں نے دنیا میں شرک کیا اور اس کے نبیوں اور رسول، رسولوں کی تقریب کی اور اسی پر اصرار کرتے رہے تو اللہ نے ان پر آسمانی عذاب بھیجا اور جن باطل خداؤں کو وہ اللہ کا شریک قرار دیتے تھے اور ان کو اپنا مددگار اور کار سمجھتے تھے جن کے متعلق ان کا عقیدہ تھا کہ وہ ان کو ہر قسم کے ذر سے بچا لیں گے وہ ان کے کسی کام نہ آ سکے اور وہ لوگ اللہ کے عذاب میں ہلاک ہو گئے اس سے واضح ہو گیا کہ مشرقین نے اللہ کو چھوڑ کر جو اور معمود بنا رکھے ہیں وہ بالکل بے بس اور لاچار ہیں وہ کسی کام کی نہیں آ سکتے اس آئز میں اللہ نے اس چیز کو اس مثال سے واضح کیا ہے کہ مشرقین کے خود ساختہ مددگار تو مکڑی کے جالوں کی طرح کمزور ہیں وہ کسی کے کام نہیں آ سکتے اللہ اکبر تو دیکھیے گھر میں دیواریں چھت اور دروازے ہوتے ہیں چھت کی وجہ سے گھر والے بارش اور دھوپ سے محفوظ رہتے ہیں دیواروں کی وجہ سے وہ سرد ہواؤں کے تھپیڑوں سے محفوظ رہتے ہیں دروازوں کی وجہ سے اجنبی لوگوں کے آنے دشمنوں مخالفوں سے محفوظ رہتے ہیں اور مکڑی جو جالوں سے گھر بناتی ہے اس میں ان میں کوئی چیز نہیں ہوتی اس لیے وہ سب سے کمزور سب سے زیادہ غیر محفوظ ہوتا ہے سورج کی شوائیں سے آر پار گزر جاتی ہیں تیز آندیاں ہَوں کے تھپیڑوں سے وہ ٹوٹ کر بکھر جاتا ہے اللہ اکبر پینٹوں ریت بجری سیمٹ لوہے سے جو گھر بنایا جائے وہ سب سے زیادہ مضبوط وہ انسان کو آگ سے بارش سے آندھیوں سے محفوظ رکھتا ہے اور اگر لکڑی کا گھر بنایا جائے تو وہ انسان کو آگ سے تو محفوظ نہیں رکھتا لیکن دھوپ بارش اور آندھیوں سے محفوظ رکھتا ہے تو سب سے کمزور گھر جو ہے وہ یہ ہے اور ایک وہ مکڑی کا جالا بھی تھا جو میں مکڑیوں نے بنایا سبحان اللہ سورہ انفال میں ہے یاد کیجئے جب کفار آپ کے خلاف سازش کر رہے تھے یا آپ کو قید کر لیں یا آپ کو قتل کر دیں یا آپ کو وطن سے نکال دیں وہ سازشیں کر رہے تھے اور اللہ اپنی تدبیر کر رہا تھا اور اللہ سب سے بہتر تدبیر کرنے والا ہے اللہ تبارک وط سرم فرمائے آمین آمین آمین اللہ آمین ثم آمین وما علینا اللہ الحمد للہ سما الحمد للہ اللہ تبارک کا وطالعہ کے فضل و کرم سے بھی سپارے ہمارے مکمل ہوئے انشاءاللہ آج عشاء اور تراوی کی نماز کے بعد اللہ نے چاہا تو اکیسواں سپارہ سے متعلق بھی انشاءاللہ ہم آپ کے سامنے جو ہے وہ خلاصہ عرض کریں گے تو انشاءاللہ آج اکیسواں سپارہ اور کل اتوار ہے بائیسواں تیئیسواں اور پیر کے دن جو ہے وہ چوبیسواں پچیسواں منگل کے دن چھبیسواں ستائیسواں بدھ کے دن اٹھائیسواں اور انتیسواں اور جمع رات کو تو بہرحال چھٹی ہے البتہ جمعہ کو پھر ان اللہ تعالی زندگی رہی تو ختم قرآن ہوگا جمعے کو رات کو آپ کے ہاں جو ہے وہ مطلب انتیسویں شب ہوگی ہمارے ہاں اٹھائیسویں شب ہوگی تو سمجھ لیجئے کہ انتیسویں شب کو ختم قرآن ہے انتیسویں شب کو ختم قرآن ہے انشاءاللہ تبارک اللہ تعالی انشاءاللہ ان آپ دعا فرمائیں کہ اللہ تعالی ہر قسم کی رکاوٹوں کو دور فرمائے نہ کوئی لائٹ کی پرابلم ہو نہ کوئی اور کوئی مسئلہ ہو طبیعت بھی ٹھیک رہے اللہ طاقت اور ہمت بھی عطا فرمائے تو یہ انشاءاللہ اللہ تیس سپاروں سے متعلق خلاصہ جو ہے وہ انشاءاللہ مکمل ہو جائے گا تو اعظم بھائی ابھی سوال کرنا ہے یا پھر بلکہ بعد میں بھی تو مشکل ہو جائے گا آپ آئیے تشریف لائیے جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ جی حضرت اینک لگا کر نماز پڑھنے سے متعلق جو مسئلہ ہے تو اینک کے فریم پر اس سے متعلق مسئلہ ہوگا کیونکہ پیشانی لگنا تو شرط ہے سجدے میں پیشانی کا لگنا شرط ہے اور ناک کی ہڈی کا لگنا واجب ہے تو اگر اینک کا فریم ایسا ہے کہ ناک کی ہڈی بھی لگ جاتی ہے پیشانی بھی لگ جاتی ہے تو اینک لگا کر نماز پڑھ سکتے ہیں اگر اینک کا فریم ایسا ہے کہ پیشانی لگ جاتی ہے ناک کی ہڈی نہیں لگتی تو پھر اتار کے پڑھنی چاہیے تو یہ مسئلہ ذہن میں برال رکھیں اینک کے فریم فریم کا کیونکہ فریم کئی قسم کے ہوتے ہیں لہٰذا اگر اس میں ناک کی ہڈی اور پیشانی لگ رہی ہے تو اینک لگا کر بھی نماز پڑھی جا سکتی ہے دوسری بات آپ نے پوچھی ہے کزا نمازیں ہوں تو نوافل تو یاد رکھیے جب تک کزا نمازیں سر پر ہوتی ہیں نوافل تو قبول بھی نہیں ہوتے لہذا اوابین کی جگہ بلکہ مطلب سلاۃ اللیل کی جگہ تحجد کی جگہ اشراک چاش کی جگہ جتنے بھی مطلب یہ نوافل ہیں ان کی جگہ خزان نماز ہی کو پڑھنا چاہیے اور سنت غیر موقعہ کو بھی چھوڑ دیا جائے ان کی جگہ بھی جو ہے وہ قزا نماز پڑھنی چاہیے جی ہاں پنج وقتہ نمازوں میں بھی جو نوافل ہیں ان کو بھی چھوڑ دیا جائے ان کی جگہ خزائے عمری پڑھی جائے تاکہ یہ قزا نمازیں جب ادا ہو جائیں گی تو اس کے بعد پھر نوافل پڑھیں کیونکہ جب تک فرض سر پر رہتا ہے نفل قبول نہیں ہوتے تیسری بات آپ نے سجدہ صاحب سے متعلق پوچھی ہے تو سجدہ صاحب اگر کسی پر واجب ہو جائے کوئی نماز میں ایسی غلطی ہو گئی کہ جس سے سجدہ صاحب کرنا ضروری ہے تو ایک طرف سلام پھیر کر دو سجدے کیے جاتے ہیں اور پھر دوبارہ اطاح یا درشد دعا پڑھ کر دونوں طرف سلام پھیر دیا جاتا ہے تو اس طرح ان اللہ تعالی نماز میں جو غلطی ہوئی ہوتی ہے وہ صحیح ہو جاتی ہے نماز کامل ہو جاتی ہے لیکن یہ ذہن میں رکھیے گا کہ یہ معلومات ہونی چاہیے کہ سجدہ صاحب کن صورتوں میں ہوتا ہے اور یہ بہت تفصیلی ٹاپک ہے فی الوقت تو ہم یہاں ظاہر بیان نہیں کر سکتے امید ہے انشاءاللہ آپ سمجھ گئے ہوں گے اللہ تعالی ہم سب کے روزے بھی قبول فرمائے سراویہ نوافل اور تلاوتیں ذکر ازدار قبول فرمائے آمین میں نے آپ سے چند دن پہلے بھی ایک درخواست کی تھی بائیوں سے اب بھی درخواست کروں گا کہ ہمارے ہاں دو خاندان کے لوگ ایسے ہیں کہ جو انتہائی بیچارے مجبور اور انتہائی ضرورت مند ہیں اگر آپ میں سے کوئی بھائی بھی ان کی مدد کرنا چاہے زکوٰۃ کی مد میں یا ویسے ہی تو آپ مجھ سے پی ایم میں رابطہ کر لیجئے گا اللہ تعالی ہمیں اپنی زکوٰۃ فطرانہ اور دیگر اللہ تعالی ہم سب کو صحیح مصارف میں استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے جی آپ نے لکھا ہے نماز اگر ہو تو تراوی پڑھ سکتے ہیں جی جی تراوی سنت موقع ہے وہ تو پڑھیں گے تراوی تو سنت موقعہ ہے وہ پڑھیں گے ٹھیک ہے آپ مائک پر آئیں گے یا یہی سوال تھا جی میم مائک چھوڑ اچھا یہی تھا چلے ٹھیک ہے ان پھر نماز اشار تراوی کے بعد ملاقات ہوتی ہے السلام علیکم اللہ